نے لکھا پتم کے زہرا کے دلو جان لکھا پتم کے زہرا کے دلو جان ہے بیٹی دی شان لکھا خط میں کے ذہرا کے دلو جا سو رکھا خط میں کے گہراک دلو جا کی جدائی میرا چین ہے حضرت کی جدائی ہے میرے قتل سامان مرو میں میں کون تمہارے بجوں یا کہ مروں میں میں کون تمہاری بجوں یاد کے دلو جا لکھا پت میں دلو جا تا لکھا پت میں تک میرے جلو جا بر مائیے اکبر میری سمت سے بابا مائیے اخبار میری سمت سے بابا برمائیے اخبار مہمانو جا سو رکھا خط میں چھ دل رات دلو جا سرت ہے کے اکبلا لے کے مروں میں کے اکبر اکبر بلا لے کے مرو مے ہنگا میں ندوا سکا میں ہو دورا دلکھا پک میں لو جا چورا میں لکھا پک میں چھ جگا لو جا چچا جان کے ہو میرا جنازہ ہاتھوں پہ چچا جان کے ہو میرا جنازہ ہاتھوں پہ چچا جان کے ہو پر خط میں دلو جا چورا جلکا خط میں دلو جا دوست کے تب پہنچا مگر تب سو راسوس کے تب پا Haazi de soora uss dost رات دلو جا بھی پتنا تھا پڑے تو ب لو جا ایک تیر پہلو علیت غر کے لگا تھا ایک پہلو ولیق وار کے لگاتا ایک پہلو را ن لکھا خط میں دلو جا سب رکھا خط میں جگہ کے دلو جا خت پر کے جگر نبی کے جگر گھر پر جایا پارے نبی کا حاصل سے کہا ہے میرے قتل کتا سو راج لکھا بت میں جے رات دلو جا سو راج لکھا فتم چھ جے راک دلو جا رق بروکا سمدے مارے ابا آب سولی بروکا سمجھے مارے ابا سلی رق مارے مجھے لیا لی اس نادا بور کا مروں گا اب سات تمہارے ہے دعا میری سگرا اب ساتھ تمہارے دعائیں میری سغرا اب ساتھ تمہارے ہے میری اب تیرا دیر ہو میری جا سب را چلکا سچ میں جل لو جا میں جا اب ساتھ تمہارے تیرا خودا سگنا سرو میری جان <تصفح> لکھا خط میں راج دلو جا